بسم اللہ الرحمٰن سبق نمبر ہے بائیس حالات المزار مدارے کی تین حالتیں المرفوع یعنی اپنی اصلی حالت میں اوریجنل فارم میں اصلی حالت میں فیر مظارے کے آخر میں یا پیش ہوتی ہے یا نون المزار المنصوب حالت نصب میں جو فیر مظارے ہوتا ہے اس کے آخر میں نہ پیش ہوتی ہے اور نہ ہی نون رید ہابا اس کے آخر میں پیش نہیں رید حبو کے آخر میں نون نہیں البتہ ایک نون جو ہے وہ بدستور باقی رہتا ہے وہ والا نون جس سے پہلے نہ واؤ ہو, ہو نہ یا ہو المزار المجوم مزار مجزوم میں یا تو فیل مظارے کے آخر میں پیش کی بجائے جزم ہوتی ہے اور یا پھر نون نہیں ہوتا جن فیلوں میں نون ہوتا ہے حالت جزم میں وہ ناپ ہو جاتا ہے گر جاتا ہے حالت نصب میں بھی اور حالت جزم میں بھی ہم یہ بتا چکے وہ والا نون زبر نہ بتا نہیں گرتا جس سے پہلے ن واو ہ ن ہو ن یا اخر دعوانا الحمدللہ